اور الف خرد کے کام سوچ کر کرو اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے اور اگر اپنا ان کا خرچ مللو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنی والے کو سنوارنی والے سے اور اللہ چاہتا ہے تو تمہیں مشقت میں ڈالتا بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے